وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَئِنَا هُم مَاءً غَدَقَا اور اے میرے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر وہ راہِ راست پر ثابت قدم رہتے تو ہم ان کے لیے مسلہ دھار بارش بھیجتے یہ آیت جنوں کے کلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ پہلی آیت میں اَنَّهُ اسْتَمْعَ نَفَرٌ من الْجِنْ پر اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ مجھ پر یہ وہی بھی نازل ہوئی ہے کہ اگر مشرقین مکہ حق و انصاف کی راہ پر چلیں گے تو ہم ان کے لیے خوب بارش برسائیں گے جس کے نتیجے میں ان کا مال بڑھے گا اور ان کی روزی میں کشادگی ہوگی پھر ہم ان کا امتحان لیں گے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لئے اپنا یہ مشروط وعدہ قران کریم کی متعدد آیاتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العراف آیت 96 میں فرمایا ہے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تقزیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور سورہ نوح آیات دس گیارہ اور بارہ میں فرمایا ہے فقل علی را ویم دد کمبال و بنین بس ہم نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تمہارے لیے آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و دولت اور اولاد سے نوازے گا آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے میرے نبی اگر کفار مکہ اپنے کفر و شرک پر اصرار کریں گے تو ہم ان کی رسی ڈھیل دیں گے اور ان کی روزی میں خوب وسعت دے دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الانعام ایت 44 میں فرمایا ہے فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس رائے کی تائید آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ کے قول لنفت نمفی سے ہوتی ہے جس کا معنی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کا امتحان لیں آیت سترہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم اور اس کی دعوت سے روگردانی کرے گا اور شرک اور دیگر برے اعمال سے نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلت و رسوائی اور فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں اسے شدید عذاب دیا جائے گا